اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے اور اذن توفیق سے آج ایک انتہائی اہم اور مبارک موقع ہے اس حوالے سے کچھ گزارشات قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چار چیزیں ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت میں شامل ہے سب سے پہلی حیا دوسری خوشبو کا لگانا تیسری مسواک کرنا اور چوتھی نکاح کرنا ترمیزی شریف کی حدیث ہے اور دین اسلام کی جو خوبی ہے گو کہ یہ تو دین سراپا با کمال ہے مگر ایک بہت خاص خوبی جو ہے دین اسلام کی وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی نیت درست رکھے تو دنیا کے جو عام کام ہیں وہ سب بھی اے نبادت ہو جاتے ہیں اب ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے اگر وہ یہ نیت کر لے کہ میں جو یہ نکاح کر رہا ہوں یہ جو شادی کر رہا ہوں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کے طور پر کر رہا ہوں تو یہی نکاح اس کے لیے عبادت ہو جائے گا اور باعث اجر و ثواب ہوگا اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں مشقت سب سے کم ہو اور یہ جو مشقت ہے اگر اس کی شرح کی جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس میں ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے بات کی گئی ہے ہمارے یہاں نکاح کی رسوم اس حد تک پھیل گئی ہیں کہ وہ نکاح سے زیادہ ایک رسوم کا مجموعہ بن گیا ہے اور اس طرح سے ہم نہ صرف اللہ کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ اس طرح سے ہم باقاعدہ بے برکتی کا سبب پیدا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آج نکاح اور شادی بہت ہی زیادہ والدین کے لیے مشکل چیز ہو گئی ہے اور پیمانہ جو ہے وہ بدل گیا ہے ہمیں اس کے جواب میں کئی بار بہت سے بزرگان دین علیہم الرحمہ کی کس سے بیان کیے جاتے ہیں واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے دیکھیں شادی نہ کی فلاں نے شادی نہ کی حقیقت یہ ہے کہ شاید ایک یا دو فیصد ہی ایسے ہوں گے جنہوں جن نے کبھی شادی نہ کی ہو بلکہ زیادہ تر ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کتب سیر کے اندر کہ جب کچھ وقت گزرا تو باقاعدہ زیارت ہوئی اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا کہ کیا تم میری سنت پر عمل نہیں کرو گے اور تب آپ نے فوری طور پہ توبہ استغار کی اور نکاح کیا اب احادیث میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے اور یہ حدیث جو ہے اسی مفہوم میں بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مجموع زوائد میں بھی ہے کہ جو شخص نکاح کرنے کی طاقت کے باوجود نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے اب یہ سوچنا پڑے گا کہ نکاح کرنے کی طاقت کا کیا مطلب ہے نکاح کرنے کی طاقت کا کیا یہ مطلب ہے کہ میں خوب دھوم دھڑکا کروں خوب رسوم جو ہے ان کا اہتمام کروں اور ایسی ایسی ان رسوم میں کام ہو جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بن سکے تو یہ پھر بہت بڑی غلط فہمی ہے اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ جو میری فطرت سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنت پر عمل کرے اور میری سنت میں نکاح بھی ہے نکاح کرنے سے اتنا جو زور دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح سے نہ صرف دنیاوی کاموں میں برکت آتی ہے بلکہ دینی کاموں میں بھی برکت آتی ہے راحت بے فکری نصیب ہوتی ہے ہمارے بزرگان دین علیم الرحمان کے قول یہ ہے کہ راحت اور بے فکری اس مرد کو نصیب نہیں ہوتی جس کی بیوی نہ ہو اور اس عورت کو راحت اور آرام نصیب نہیں ہوتا جس کا خاون نہ ہو اور اس میں اگر ارد گرد دیکھیں دنیا میں تو ہمیں بہت سے ثبوت واضح طور پہ مل جاتے ہیں ایک کال ڈاکٹر ہاول برگ کا مجھے دیکھنے کو اتفاق ہوا وہ کسی نیو یورک کے مینٹل ہاسپٹل میں کسی بڑے عہدے پر ہیں یہ صاحب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مینٹل ہاسپٹل میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں اس کے اندر میں اگر حساب رکھوں تو ہر پانچ میں سے چار غیر شادی شدہ ہوتے ہیں اور صرف ایک ہوتا ہے جو شادی شدہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جو نظام رکھا ہے اس پر عمل نہ کرنا اور دنیاوی راحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کو لٹکانا اور دیر کرنا اس میں بہت زیادہ امکان ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے کہیں اب یہ بات درست ہے کہ بہت سے شادی کے معاملات میں بھی مسائل ہوتے ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہیں اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ اور صحابیات میں بھی مسائل رہے ہیں یہ دنیا ہے آزمائش بھی ہوں گی یہاں پہ کوتاحیاں بھی ہوں گی جس کو اللہ کا خاص فضل ہوگا اس کو اس کتاہی کا معلوم ہوگا وہ اس پہ ندامت اختیار کرے گا گڑ گڑائے گا اللہ کے سامنے بخشش کی التجا کرے گا اللہ اس کو معاف فرما دے گا لیکن یہ کہنا کہ جناب شادی سے راحت فلاں کو دیکھیں یہ ہو گیا فلاں کو دیکھیں وہ ہو گیا تو اس میں ہمارے پیمانے غلط ہو گئے ہیں زیادہ وجوہات یہ استخارہ نہ کرنا ایک پیمانہ پھر پیمانے میں بجائے جس کو دیکھ رہے ہیں اس خاندان میں دین داری دیکھنے کے اور بجائے ان کے بچوں میں دین داری دیکھنے کے اور بجائے ان کے بچوں میں یہ دیکھنے کے کتنی فرما برداری ہے ہم صرف اور صرف اس کو دنیاوی مال و دولت سے دیکھتے ہیں جبکہ دنیاوی مال و دولت تو ایسی بھی چیز ہے کہ جب رب دینے پہ آ جائے تو اس کو دے دے جس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اور جب لینے پہ آ جائے تو اس سے بھی لے لے جس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے پاس کبھی مال و دولت نہ ہوگا ہر کام کو اللہ کی رضا کے ساتھ اگر جوڑ دیا جائے تو مسائل کا امکان کم ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے اس کی زندگی اور آخرت دونوں میں بھلائی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں ایک حدیث مجموع میں پیش ہوئی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کہ کیا تیری بیوی ہے انہوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے کہا کیا تو مال والا ہے تا کیا تو وسط والا ہے اس نے کہا جی میں مال والا ہوں میں وسط والا ہوں آپ نے کہا اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے تو اور اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے تم میں سے بتر ہیں وہ لوگ جو بے نکاح ہے اور مرنے والوں میں سے بتر ہیں وہ لوگ جو بے نکاح مر جاتے ہیں کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ناگواری کا اظہار کیا ہے اس بات سے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو نکاح کرتا ہے وہ بالکل طاہر ہو جاتا ہے وہ فہش سے اور برائیوں سے بری ہو جاتا ہے پھر آپ نے اس کو کہا صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا تیرا برا ہو نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گا تو نکاح کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہاں اب وہی بات کہ کیا تو مال والا ہے کیا تو اسباب والا ہے اب اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ مال والے کا مطلب کیا ہے اسباب والے کا مطلب کیا ہے اگر ہمارا مال والے کا مطلب یہ ہے کہ دو چار گاڑیاں کھڑی ہوں چھ سات بنگلے ہوں تو پھر تو ان لاہ ان راجی <راجعون> ہوں ہاں اگر وہ شخص اس قابل ہے کہ بنیادی سہولیات اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو مہیا کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ کوشش کر سکتا ہے تو یہ پیمانہ ہے ہمارے دین کا ہمارے دین کا پیمانہ امیر ہونا نہیں ہے مال و دولت ہونا نہیں ہے مال و دولت تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے بے بہا دے دیتا ہے آپ نے ہم نے اپنی زندگیوں میں کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کی بہت بری حالت تھی آج ماشاء اللہ لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے ہیں اور کئی زندگی میں لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے تھے اور آج دو رو دو وقت کی روٹی کو ترستے ہیں تو یہ تو اللہ کے کام ہے رسک کا وعدہ اللہ نے دیا ہے ہم نے جس چیز کا وعدہ اللہ نے دیا ہے اس کو اپنے ذمہ لگا لیا ہے اور جس چیز کو اللہ نے ہمارے ذمہ دیا ہے وہ ہم نے اللہ پر ڈال دی ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی برائی آ گئی ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی آن ہو آپ کا ایک قول موجود ہے اور آپ نے تو کہا کہ ازدواجی زندگی کا ایک دن جو ہے غیر شادی شدہ زندگی کے کئی برسوں کی عبادت سے بہتر اب ابن عباس کہہ رہے ہیں مقصد کیا ہے سب سے پہلے تو نکاح اطاعت ہے نکاح اتباح ہے نکاح عبادت ہے نکاح انتہائی فضیلت رکھتا ہے اس کے علاوہ پرہیز گاری اور تکوا کا سبب بنتا ہے انسان کو ایک سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے حواس جو ہے ان کی حفاظت زیادہ آسانی سے کر سکے ہم پہلے بھی کئی بار یہ گفتگو کر چکے ہیں جمعہ کے بیانات میں کہ ہم سے مانگا کیا گیا ہے فرائض واجبات اخلاق اور حواس ان پہ پہرا اگر ہم یہ کام کر لیں بے شک ہزار ہا دفعہ کوتا ہی ہو رب کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے ہزار چھوڑ کروڑ ہا دفعہ ہم سے کوتاہی ہو جائے رب کی ذات ماف کرنے والی ذات ہے خلوص کے ساتھ اس کے آگے صرف دعا کرنے کی ضرورت ہے التجا کرنے کی ضرورت ہے ایک بھیگی آنکھ کی ضرورت ہے اگر وہ بھیگی آنکھ ہمیں حاصل ہو جائے تو سمجھ لیجئے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں آتا ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کے مطابق کہ روز قیامت آپ فخر کریں گے اپنی امت پر کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی تو یہ نکاح ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم اس کے اندر اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں پھر آرام راحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے آرام پکڑو تم میں محبت رکھ دی اور تم میں محبت اور نرمی رکھ دی قرآن کا دعویٰ اللہ کا دعویٰ اور ہر قسم کے جسمانی اور نفسیاتی امراض سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اب اس میں ایک اور بڑا اہم نکتا ہے جو ہم سمجھتے نہیں دیکھیں والدین کون ہے یہ جو بات ہے اب آج بہت سے دوستوں کے لیے یہ ایک بات معلوم نہیں تھی سب کو عرض کر دیں کہ آپ کی دعا سے یہ آج خاص موقع اس طرح سے ہے کہ اللہ کی اذن و توفیق سے ابھی کوئی تقریباً آد پون گھنٹہ پہلے یہیں اس مسجد میں ہماری صاحب زادی کا نکاح ہوا ہے الحمدللہ اور ہمارا بیٹا جس سے نکاح ہوا ہے ان کے والد صاحب ماشاءاللہ اللہ عالم دین بھی ہیں علامہ ظہور احمد صاحب دامد برکاتہم ہوں ہم ان کے بھی بڑے ممنون ہیں انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اس سادگی کے ساتھ اس سنت کو پورا کرنے میں آپ کی دعا سے اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہم نے اپنے تمام بچوں کے نکاح اور شادیاں سادگی ہی سے کی ہیں اور بغیر کسی مشقت کے کی ہیں بے شک یہ اللہ کا کرم ہے لیکن اب یہاں پہ سمجھنا جو ضروری ہے ہمارے اس بیٹے کے لیے بھی اور ہماری بیٹی کے لیے بھی اور ہماری بہو کے لیے بھی ہمارے بیٹے کے لیے بھی اور ہماری بڑی بیٹی کے لیے بھی اور ہمارے بڑے بیٹے کے لیے بھی یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے والدین کون ہیں ایک تو وہ والدین ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا پھر اگر کسی وجہ سے اللہ جانتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پیدا کرنے والے والدین اور ہوتے ہیں اور پالنے والے والدین اور ہوتے ہیں وہ بھی والدین ہیں پھر ہم بچپن سے سنتے آئے کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے جس نے تعلیم دی وہ بھی والدین کے درجے پہ ہے جس نے تربیت کی وہ بھی والدین کے درجے پہ جس نے اپنی بیٹی دی نکاح میں وہ بھی والدین کے درجے میں ہے اور جس نے ہماری بچی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے حامی بھری وہ بھی والدین میں سے ہے اور والدین کا ادب احترام مقام چاہے ان میں سے کسی بھی قسم کے والدین ہوں وہ, وہ اپنی جگہ مقدم ہے اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں یہ ہے اور فلاں وہ ہے اور میں یہاں اور وہ وہاں تو ہم تاہی میں پڑ جائیں گے ہم ایک بہت بڑے ظلم میں پڑ جائیں گے دین کی یہی تو خوبی ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں دنیا میں تو ہزار قسم کی غالم گلوچ ہمیں نظر آتی ہے دین میں یہ کہہ دینا کہ یہ ظلم ہے یہ کسی طرح بھی اس سے زیادہ سخت لفظ شاید ہی دین میں کوئی کہا جا سکتا ہوگا کہ یہ ظلم ہے کسی بھی اپنے جس طرح کہا گیا کہ اپنے والدین کے آگے عف کرو یہ سب والدین کے سامنے اف نہ کرو ہاں غیر شرعی اگر کوئی بات ہے تو ان کا ساتھ نہیں دینا ہم نے یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ اللہ کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ان کا مرتبہ ہر چیز سے اوپر ہے اگر کوئی بات ہمارے شیخ پاک فرمایا کرتے تھے رحمتہ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بات والدین نے کہی اور وہ شریعت سے ٹکرا جائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ٹکرا جائے تو ایسی صورت میں اس کا با ادب طریقے سے نہ ماننا ضروری ہے لیکن اف ہم وہاں بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ بدزبانی اللہ تو ہم آپس میں کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہمارا دین تو اپنے بڑوں کے ساتھ چاہے بھائی بہن ہو اپنے چھوٹوں کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنا الحمد اللہ کے دیزن و توفیق سے جو دو صحباب یہاں کافی عرصے سے ہمیں جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے گھر میں تو دو سال کے بچے کو بھی آپ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور ہم اپنی بیگمات کو بھی آپ کہہ کر پکارتے ہیں کبھی کبھار کسی کیفیت میں کوئی اگر تم نکل جائے تو نکل جائے ورنہ اس کو ہم انتہائی بے ادبی خیار کرتے ہیں تو جہاں پہ دو سال کے بچے کو ہم نے آپ کہنا ہے وہاں پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے والدین چاہے وہ والدین ہمارے سسرالی والدین ہو پالنے والے ہوں تربیت کرنے والے ہوں تعلیم دینے والے ہوں پیدا کرنے والے ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے سامنے ہم کسی قسم کی کوئی ایسی بات کر دیں کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے ہم آخر میں سب دوستوں سے دعا کے طلبگار ہیں آپ سب دوستوں سے دعا کی التجا ہے کہ آج ہمارا بیٹا تیمور الحسن ولز علامہ ظہور احمد صاحب اس کا نکاح ہوا ہے اسی مسجد میں ہوا ہے آج جمعہ سے پہلے ہوا ہے الحمدللہ آپ سب دوستوں سے دعا کی درخواست ہے کہ چونکہ ہم نے خالص سنت سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا ہے اور اپنے معاملات میں بھی حتی امکان سادگی کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اہل علاقہ کے لیے یہ ایک مثال بنے تاکہ اہل علاقہ بھی اپنے بچوں کے نکاح میں سادگی کو اختیار کریں اور ایسے رسوم ایسے معاملات کے جن سے براہ راست شرعیت کا ٹکراؤ ہو جاتا ہو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے اور اس میں ہم بڑے ہم آپ جو اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کی عمروں پہ پہنچ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کردار بہت زیادہ اہم ہے لیکن کام وہی ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے بزرگوں کے مثالوں میں بھی بڑا سبق ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب بچے کے پاؤں میں باپ کا جوتا آنے لگے تو پھر باپ کو بھی ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے ہم تو کہتے ہیں اس سے چھوٹی عمر میں بھی احتیاط ہی سے بات کر لیں بچپن ہی سے بچہ جو ہے وہ ادب کے ماحول میں رہے احتیاط کے ماحول میں رہے اس کو پتا ہو کہ احترام کیا ہوتا ہے ادب کیا ہوتا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ادب اور احترام اساتذہ کے ساتھ بھی ہے اور ہر انسان کا ادب کا اپنا پیمانہ ہے ہر علاقے کا ادب کا اپنا پیمانہ ہے اگر کوئی بات شریعت سے ٹکرا نہیں رہی ہے اور اس میں اثراف نہیں ہے اور اس میں ریاکاری نہیں ہے اور کوئی شخص وہ کام کرتا ہے اور ادب کے پیمانے میں کے طور پہ کرتا ہے احترام کے پیمانے میں کے طور پہ کرتا ہے اس میں ہم کوئی مزائقہ نہیں سمجھتے کیونکہ ہر چیز کو یہ کہنا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ماحول بھی بدلا ہے حالات بھی بدلے ہیں رسوم بدلی ہیں تو بہت سی چیزیں بدلی ہیں لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے وہ معاشرے کا حصہ ہیں تو معاشرے کی ایسی چیزیں جو اثراف نہ ہو جو شریعت سے ٹکراتی نہ ہو ان پہ اگر کوئی عمل کرے تو ہمیں اس پہ ہم خواہ نکتہ چینی بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس میں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کے نکاح سادگی سے کریں اور جتنا جلد ممکن ہو سکے کریں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بچوں سے اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کی وجوہات میں کہیں نہ کہیں ہم والدین کا بھی ہاتھ ہوتا ہے تو گناہ میں ہمیں بھی اس کا حصہ دار بنا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے جو احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں آپ کا فرمان آپ کا فعل آپ کا قول آپ کی تقریر اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو سوارنے کی عزن و توفیق ملے اور ہم بھی خلوص کے ساتھ کوشش ضرور کریں اگر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے اس کے آگے گڑ گڑائیں وہ معاف کرنے والی ذات ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور معافی جو ہے وہ نصیب ہوگی و صلی اللہ عیر خلقی سیدن و مولانا محمد و علع علیہ و اصحاب ہی اجمین